تم فرماؤ میں تو اپنی رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو میرے پاس ناؤ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو حکم ناؤ مگر اللہ کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنی والا